خطبات نحج خطبہ نمبر نہ امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نے آیا مبارکہ یا رب بربک کریم اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکا دیا اس آیا مبارکہ کی تلاوت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا یہ شخص جس سے یہ سوال ہو رہا ہے جواب میں کتنا آجز اور یہ فریب خوردہ عذر پیش کرنے میں کتنا قاصر ہے وہ اپنے نفس کو سختی سے جہالت حالت میں ڈالے ہوئے ہے اے انسان تجھے کس چیز نے گناہ پر دلیر کر دیا ہے اور کس چیز نے تجھے اپنے پرتگار کے بارے میں دھوکا دیا ہے اور کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن بنا دیا ہے کیا تیرے مرض کے لیے شفا تیرے خواب غفلت کے لیے بیداری نہیں ہے کیا تجھے اپنے پر اتنا بھی رحم نہیں آتا جتنا تُو خود دوسروں پر ترس کھاتا ہے بسا اوقات تُو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سایہ کر دیتا ہے یا کسی کو درد و کرب میں پاتا ہے تو اس پر شفقت کی بنا پر تیرے آنسو نکل پڑتے ہیں مگر خود اپنے روک پر تجھے کس نے صبر دلا دیا ہے اور کس نے تجھے اپنی مصیبتوں پر توانا کر دیا ہے اور تجھے خود اپنے اوپر رونے سے تسلی دے دی ہے حالانکہ سب جانوں سے تجھے اپنی جان عزیز ہے اور کیوں کر عزاب الہی کے رات ہی کو ڈیرے ڈال دینے کا خطرہ تجھے بیدار نہیں رکھتا حالانکہ تناہوں کی بدولت اس کے قہر و تسلط میں ہوا ہے دل کی کوتاوں کے روک کا چارہ ازم راسک سے آنکھوں کے خواب غفلت کا مداوع بیداری سے کرو اللہ کے متیو فرما بردار بنو اور اس کی یاد سے جی لگاؤ ذرا اس حالت کا تصور کرو وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو اور وہ تمہیں اپنے دامن اف میں لینے کے لیے بلا رہا ہے اور اپنے لطف و احسان سے ڈھانپنا چاہتا ہے اور تم ہو کہ اس سے سرگرداں ہو کر دوسری طرف رخ کیے ہوئے ہو بلند و برتر ہے وہ خدا قوی و توانا کہ جو کتنا بڑا کریم ہے اور تو اتنا آجز و ناتواں اتنا پست ہو کر گناہوں پر کتنا جری اور دلیر ہے حالانکہ اسی کے دامن پناہ میں اقامت گزین ہے اور اسی کے لطف و احسان کی پہنائیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس نے اپنے لطف و کرم کو تجھ سے روکا نہیں اور نہ تیرا پردہ چاک کیا ہے بلکہ اس کی کسی نعمت میں جو اس نے تیرے لیے خلق کی یا کسی گناہ میں کہ جس پر اس نے پردہ ڈالا یا کسی مصیبت و ابتلا میں کہ جس کا رخ تجھ سے موڑا تو اس کے لطف و احسان سے لحظہ بھر کے لیے محروم نہیں ہوا یہ اس صورت میں کہ جب تو اس کی معاسیت کرتا ہے تو پھر تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اگر تو اس کی اطاعت کرتا ہوتا خدا کی قسم اگر یہی رویہ دو ایسے شخصوں میں ہوتا جو قوت و قدرت میں برابر کے ہم پلہ ہوتے اور ان میں سے ایک تو ہوتا جو بے رخی کرتا اور دوسرا تجھ پر احسان کرتا تو تو, تو ہی سب سے پہلے اپنے نفس پر کی و بد کرداری کا حکم لگاتا سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھ کو فریب نہیں دیا بلکہ خود جان بوجھ کر اس کے فریب میں آیا ہے اس نے تیرے سامنے نصیحتوں کو کھول کر رکھ دیا ہے اور تجھے ہر چیز سے یکساں طور پر آگاہ کر دیا ہے اس نے جن بلاؤں کو تیرے جسم پر نازل ہونے اور جس کمزوری کے تیرے قوا پر تاری ہونے کا وعدہ کیا ہے اس میں وہ ذات راستگو گو اور ایفائے عہد کرنے والی ہے بجائے اس کے کہ تجھ سے جھوٹ کہا ہو یا فریب دیا ہو کتنے ہی اس دنیا کے بارے میں سچے نصیحت کرنے والے ہیں جو تیرے نزدیک قابل اعتبار ہیں اور کتنے ہی اس کے حالات کو صحیح صحیح بیان کرنے والے ہیں جو جھٹلائے جاتے ہیں اگر تو ٹوٹے ہوئے گھروں اور سنسان مکانوں سے دنیا کی معرفت حاصل کر لے تو تو انہیں اچھی یاد دہانی اور مؤثر پن دہی کے لحاظ سے بمنزلہ ایک مہربان کے پائے گا کہ جو تیرے تیرے ہلاکتوں میں پڑھنے سے بخل سے کام لیتے ہیں یہ دنیا اس کے لیے اچھا گھر ہے جو اسے گھر سمجھنے پر خوش نہ ہوا اور اسی کے لیے اچھی جگہ ہے جو اسے اپنا وطن بنا کر نہ رہے اس دنیا کی وجہ سے سعادت کی منزل پر کل وہی لوگ پہنچیں گے جو آج اس سے گریزا ہیں جب زمین زلزلے میں اور قیامت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ جائے گی ہر عبادت گاہ سے اس کے پجاری ہر معبود سے اس کے پرستار اور ہر پیشوا سے اس کے مقتدی ملحق ہو جائیں گے تو اس وقت فضا میں شگاف کرنے والی نظر اور زمین میں قدموں کی ہلکی چاپ کا بدلا بھی اس کی عدالت گستری اور انصاف پروری کے پیش نظر حق کو انصاف سے پورا پورا دیا جائے گا اس دن کتنی ہی دلیلیں غلط و بےمانی ہو جائیں گی اور عذر و معذرت کے بندھن ٹوٹ جائیں گے تو اب اس چیز کو اختیار کرو جس سے تمہارا عذر قبول اور تمہاری حجت ثابت ہو سکے جس دنیا سے تم نے ہمیشہ بحریاب نہیں ہونا اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اپنے سفر کے لیے تیار رہو دنیا کی ظلمتوں میں نجات کی چمک پر نظر کرو اور جد و جہد کی سواریوں پر پالان کس لو